دنیا اس وقت جتنی بھی تحریکیں اور تنظیمیں نظر آ رہی ہیں اسلام کے نام پر جو کھڑی ہیں وہ تمام تر اپنا مشن اور مقصد ایک ہی بات رکھتے ہیں کہ ہم اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں اتنی بھی تحریکیں اسلام کے نام پر ہیں اسلام کے نام کے علاوہ جمہوریت پر سیاست پر وغیرہ وغیرہ اور کئی ناموں سے لوگوں نے تنظیمیں جماعتیں بنائی ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا صرف وہ تحریکیں وہ تنظیمیں جماعتیں جو بار وجود میں آئی ہیں اسلام کے نام پر وہ سب کے سب اپنا ہدف ایک ہی رکھتے ہیں ہر ایک کا دعوی ہر ایک کی خواہش آرزو اور تمنا وہ یہ ہے کہ اسلام پوری دنیا پہ غالب ہونا چاہیے ہمارے علاقے میں ہمارے ملک میں ہمارے گرد و نواح میں اللہ تعالی کی ساری زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم ہو اللہ ابوالعالمین کا حکم چلے اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے ہوں لوگ سارے اللہ تعالیٰ کے تابع فروا بردار بن جائیں یہی یہ ایک مقصد ہے تمام تنظیموں کا ان جماعتوں کا ان تحریکوں کا اور اسی طرح ہر وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اللہ تعالی کے کاغذوں میں وہ مسلمان ہے یا نہیں مومن ہے یا نہیں اس سے سرخ نظر ہر وہ بندہ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اس کے دل میں بھی یہ خواہش کروٹیں لیتی ہے کہ اسلام کو دنیا پر غالب ہونا چاہیے یہ الگ بات ہے کہ کسی بندے کے دل میں یہ جذبات یہ آرزو یہ تمنا اور اس کی تڑپ بہت زیادہ ہے کسی کے دل میں گلا کم ہے اور کسی کے دل میں بہت ہی کم ہے اور کسی کے دل میں یہ آرزو ہے تو صحیح لیکن ہی پہلوے دل میں سو رہی ہے جب اس کو تھوڑی سی محمیز لگتی ہے تو وہ فوراً نمودار ہو جاتی ہے لیکن مفحی طور پر ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے مسلمان سمجھتا ہے وہ یہ اور تمنا ضرور اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اسلام دنیا پر غالب ہونا چاہیے اسلام کا ڈرکا دنیا پر بجنا چاہیے مسلمان دنیا کے اوپر چھا جانے چاہیے نظام حکومت پوری دنیا میں اسلام والا ہو یعنی ہر اسلام کا داوے فرد شخص انسان ہر اسلام کی دعوے تنظیم جماعت تحریک گروہ سب اسلام کے غلبے اور اس کی عظمت کے خواب دیکھتے ہیں اور پھر جو جو کچھ اس خاطر ان سے ہو سکتا ہے قدرے اس وقت کرتے بھی ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ اسلام کو وہ غلبہ جو کسی دور میں ملا تھا دوبارہ مل نہیں رہا یہ ایک بڑا اہم سوال ہے سارے مسلمان اسلام کو غالب دیکھنا چاہتے ہیں ساری اسلامی تحریکیں اور تنظیمیں اسلام کو عزت والا غلبے والا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود اسلام غلبہ حاصل نہیں کر رہا اسلام کو وہ عزت نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے بلکہ لوگوں کے دلوں میں اسلامی شاعر کی نفرت ایسا ایسا پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے پہلے لوگ صرف وہ داڑھی کا ملاق اڑاتے تھے آہستہ آیسا, ایسا برکے کا ملاق اڑانا شروع ہو گئے آہستہ ایسا, ایسا لوگوں نے حج کو بھی مزاق بنا لیا جو بھی الٹا کام کرے اس کو حاجی صاحب کہنا شروع کر دیا پھر چلتے چلتے اسلام کے بڑے بڑے شاعر حتہ کے جہاد کو بھی لوگوں نے مزاق بنا لیا اور اس سے بھی نفرت لوگوں کے دلوں میں حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جو کافی کہلوانے والے ان کی باتیں اپنے صحیح اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے میں نے پہلے ارد کیا یہ بات فی الحال رہنے ہیں کہ اللہ رب ال کاغذوں میں ان دلہ وہ گندہ یا مسلم کہلوانے کا حقدار ہے یا نہیں لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو دل کے صاف ستھرے اخلاص کے ساتھ سبقے دل کے ساتھ وہ مسلمان سمجھتا ہے لیکن اسلامی شاعر کی اہمیت اس کے دل میں بھرنے کی بجائے کام ہو رہی ہے اسلام دنیا پر غالب ہونے کی بجائے جسموں لباسوں گھروں معاشروں محلوں آبادیوں سے آہستہ آہستہ غائب ہو رہا ہے من ہے سن تمام مسلمان اسلام کو غالب کرنا دیکھنا چاہتے ہیں من منحصر قوم مسلمانوں کی تمام تر جمیعتیں تمام تر تحریکیں جواعتیں تنظیمیں گروہ اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں لیکن اسلام غالب نہیں ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ اور سبق وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے جو جو منحج جو جو طریقہ کار اپنا رکھے ہیں وہ منحج اور طریقہ کار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول و منظور نہیں مسلمانوں کے عقیدے کی ایک بڑی اہم اور بنیادی بات ہے اور ہر مسلمان اس پر متفق ہے کوئی دو آدمی بھی ہوں تو آپ اس میں اس مسئلے پر اختلاف نہیں رکھتے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا ہو وہ. وہ کام بھی اللہ تعالی اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک وہ کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ کیا جائے اور غلبہ اسلام یہ ایک بہت بڑا مشن ہے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا فرمایا ہوسول الحافت اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا لیرا ہوا اگر لی تاکہ تمام سر ادیان باطلا پر دین حق کو غالب کر دے والے مشرق اگرچہ مشرقوں کو ناپسند ہی ہونا ہو پھر بھی یہ غالب ہو جائے گا اور غلبہ اسلام جو ایک نبوی فریضہ ہے اور نبی کے بعد نبی کے امتوں کے کندھوں پر ہے اگر اس کام کو سر انجام دینے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں اپنایا جائے گا تو یقیناً اسلام غالب نہیں ہو سکتا اسلام تبھی غالب ہوگا جب منحج اور طریقہ کار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوگا دیکھیے ایک آدمی ہے وہ اسلام کو غالب کرنے کا دم کرتا ہے ہاں جی کیسے غالب ہوگا اسلام کو غالب کرنے کے لیے سب سے پہلے اسلامی خلافت قائم کرنا ضروری ہے جب تک اسلامی خلافت قائم نہیں ہو جاتی اسلام غالب نہیں ہو سکتا اسلام دنیا میں سروائو نہیں کر سکتا اس کو پنکنے کا موقع نہیں مل سکتا ظاہری طور پہ اس بندے کی بات بڑی خوش نما لگتی ہے کہ یہ خلافت کا خواہاں ہے خلافت قائم ہونی چاہیے اسلامی نظام حکومت قائم ہونا چاہیے اور اللہ کا نفاذ ہو اور اسلام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزائیں مل رہی ہوں لوگ اپنے آپ مانو جائیں گے ظاہری طور پہ یہ فکر یہ سوچ بڑی خوش نما لگتی ہے لیکن یہ فکر نبوی فکر نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے نظام حکومت قائم نہیں کیا تھا آپ کو یاد ہے اچھی طرح مکہ میں کتنا اثر ہے کوئی تھا اسلامی نظام اسلامی حکومت اسلامی خلافت کچھ بھی نہیں اسلام پھیل رہا تھا نا اس کے بعد مسلمانوں پہ جب ظلم و ستم بہت زیادہ ہو گیا پتہ چلا حفشے کے اندر جو ان کا نجاشی ہے بادشاہ ہے وہ پہلے کتاب ہے عیسائی ہے لیکن ان سب پسندی ہے کچھ مسلمانوں کو بھیج دیا چلو تم اپنی جان چھڑوا کے ادھر چلے جاؤ یہاں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے ربشا ہوئی لوگ حفصہ میں گئے کہاں ایک کافر بادشاہ کے پاس کافر ملک میں سب کے لیے جہاں پہ اسلامی نظام بہت دور کی بات اسلام کا نام بھی موجود نہیں اچھے وہاں جاتے ہیں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کر رہے تھے وہی کام انہوں نے وہاں جا کے کیا نتیجہ کیا نکلا نجاتی مسلمان ہو گیا مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی مدینے میں مکے میں ابھی مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی حدشہ میں قائم ہو گئی حکمران مسلمان بن گیا جیسے انہوں نے کام کیا, کیا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کر رہے تھے دعوت کس چیز کی توحید کی نماز تو بھی فرض ہی نہیں ہوئی تھی ابھی نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوۃ نہ دود نہ کساس دی کچھ بھی نہیں ابھی تک کیا ہو رہا ہے صرف بتوں کو چھوڑ دو اللہ کی عبادت کرو پیسا اللہ کے بیٹے نہیں ازیر اللہ کے بیٹے نہیں اللہ کا کوئی حصہ جو کچھ بھی نہیں عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے صرف اللہ کی عبادت صرف اللہ کی عبادت عبادتیں کون سی ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کی میں ہیں نماز بھی تھی بھی تھا ابھی مسلمانوں میں فرض نہیں ہوئے تھے یہ لیکن بہرحال نماز روزہ صداقات زکات حج اس کا ایک کنسپٹ ایک تصور مشرقوں کے معاشرے میں موجود تھا وہ حج بھی کیا کرتے تھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے روزہ بھی رکھا کرتے تھے صداقات بھی کیا کرتے تھے خیرات کیا کرتے تھے یہ سب اس موجود تھا لیکن مسلمانوں پہ بھی یہ فرض نہیں ہوا تھا بس طاقت تھی اس بات کی جو عبادتیں تم کرتے ہو اس اسپیشل چیز کی دعوت توحید کی کون سی توحید توحید عبادت میں اسلام کی تبلیغ اسلام کی دعوت اسلام کے غلبے کا نسخہ آغاز کیا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں تو کی دعوت ہے سب سے پہلے توحید عبادت توحید اقماع وہ بہت کا مسئلہ ہے وہ سیکنڈری ہے پہلے عبادت پہ سب سے بنیادی نقصان کیا ہے عبادت نجاشی مسلمان ہوا نجاسی منان آ آگیا اچھا نجاشی فوت ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں فوت ہو گیا پھر اس کا گنارا بھی پڑھایا اس کے بعد جو دوسرا نجاشی آیا وہ کاغذ تھا پھر ملک بن گیا. اچھا رسول اللہ علیہ وسلم مکہ سے کر کے مدینہ میں آیا مدینہ میں آپ نے کیا کیا وہی بس مدینہ میں آنے سے کوئی دیر پہلے واقعہ معراج ہوا تھا نمازیں فرض ہو گئی اب دو چیزیں بڑھ گئی مسلمانوں کے پاس تو ہیند فلی عبادت اور پانچ ٹین کی نماز یہی آپ نے داغت دی مکہ میں مکہ گئے کیوں تھے اس لیے کہ مکہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ کافر آپ کو یہاں پہ تنگ کرتے ہیں آپ ہمارے پاس نہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ فراف کو بھیجنا شروع کیا جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی اور پھر آخر میں آپ خود بھی فرقے سے فرقاندھا اور کر کے چلے گئے مدینے میں اسلامی اسلامی ریاست اسلامی حکومت اسلامی تجربات کچھ بھی نہیں ہے بس دس لوگ مسلمان ہوئے ہیں یہودی ارد گرد سے پورے عرب سے آ کے پر مدینے میں آباد ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہاں پر آخری نبی آئے گا گلز ابراہیم میں سے ابراہیم کی اولاد میں سے اور پھر جو بندہ اس کے ساتھ مل جائے گا اس کے ساتھ مل کے وہ جہاد کرے گا نبی اور جہاد کے نتیجے میں وہ غالب ہو جائیں گے لوگ اور مکہ میں ان کے اوپر بڑے ظلم و ستم ہوں گے اجر کر کے وہ یہ طرف یعنی مدینہ کے اندر آئیں گے تو یہاں پر وہ سکھ کا ساتھ لیں گے یہ یہودی بڑے سیانے تھے پتا تھا کہ مکہ میں پہلو لیکن مکہ میں نہیں گئے کیونکہ یہ بھی انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ مکہ میں ظلم ہوگا اور امن کہاں پہ آئے گا ان کو مدینے میں لہذا وہاں پہ چلو ہم امن کے دور سلمان ہو جائیں گے یہ یہودی مختلف وہ قبیلے وہاں پر خاندان آباد تھے ہر خاندان کا ہر قبیلے کا اپنا اپنا ایک نظام تھا اپنی اپنی ایک حکومت تھی یہ وہاں پہ اسٹیٹ اپنی چھوٹی چھوٹی بنا کے انڈیپینڈنٹ کو رہ رہے تھے اور کچھ مدینے کی مقامی آبادی تھی مقامی لوگ تھے یہ مقامی لوگ جب مسلمان ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا آپ نے وہاں جا کر کیا کیا ایک مسجد بنائی کو پھر مسجد بنا دی نظری بیٹھ گئے کیا کام ہے اللہ کی توحید نمازوں کا قیام اللہ کی توحید نمازوں کا قیام لوگ آتے بحث کرتے مسلمان ہوتے بس یہی دو کام ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور نمازیں پانچ ٹائم کی پڑھنی ہے تیسری کوئی نہیں تھوڑی دیر بعد اللہ نے زکاط فرض کر دی روزہ بھی فرض کر دیا دی حج بھی فرض ہو گیا آہستہ آہستہ یہ کام فرض ہوتے چلے گئے اور آپ وہاں پہ بیعت کے دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو واقعہ سدر ہوا وہ کیسے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے لڑنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا ارادہ کیا تھا کا تھافلہ جا رہا ہے ان کی سپلائی لائن کاٹو ان کو روکو جب ہم ان کو لوٹیں گے جو خود مکہ کے اندر مسلمانوں کو ظلم کرتے ہیں وہ شاید تھوڑے سے رک جائیں ابو سفیان کافلا بچا کے نکل گیا پیچھے مکہ میں پیغام دیا کہ مسلمان مجھے لوٹنے والے ہیں میری مدد کو آؤٹ ابو چال ایک لشکر دونوں کا ٹکڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو پتہ دے دیتا یعنی کہ حملہ کرنے کی نیت مسلمانوں کی نہیں تھی بلکہ کن کی تھی لڑائی کی مشرقوں کی جب وہ آئے تو مسلمان لڑے ان سے جب شکست کھا کے گئے انہوں نے کہا تھا اچھا ستر مارے گئے ستر قیدی ہو گئے بہت نقصان ہوا اب بدر کے مکتو کا بدلہ لینا ہم پر فرض اور فرض ہے مارتا ہے عہد ہو گیا اہ کے مارتے میں بھی انہیں کو شکست ہوئی مشرقوں انہوں نے کہا ایسے لگتا ہے کوئی بات بننے والی نہیں انہوں نے یو ایو کو بلا لیا یونائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن اتحاد جمع کیا آزاد کو آگے مدینہ کی گیا سے کیٹ بجا دیں گے خندق ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کر مدینہ کے اندر رہ کر اس کا نکاح کیا قریب قریب کے قبائل سے یہودیوں سے معاہدے کیے تھے کہ جب ہم ہاں پہ مشکل آئے گی تم نے ہماری مدد کرنی ہے تم پہ آئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے تو انہوں نے واضح توڑ دیے اب تو سارا حال میں کفر جمع ہو گیا ہے اب بلا ہم کیسے مدد کریں جب یہ اتحادی شکست کھا کے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیسہ کیا جنہوں نے واد آد آ تھی یعنی اس معاملے میں بھی پہل ان کی طرف سے تھی یہودیوں کی طرف سے کہ انہوں نے بت عادی کی تو بت عادی کے آپ نے آپ نے ان پر یوزار کی اس کے بعد صلح ادبیہ ہو گئی مشرقی نے مکہ کا خوف پکڑا ختم ہوا نبیلہ سلاق و سرام نے خط لکھنا شروع کر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الہی رقلہ عظیم روم ہی کو خط جا رہا ہے ہے جو سلطنت روم کا بادشاہ ہے. آپ نے لفظی احترام دیا کافر کو بھی ہمارے تو غلط نام کے خواہاں لوگ وہ کسی کو لفظی احترام بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ کتے ملے سے کام بازی نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا اور اس کو یہ لکھا ہر کل تابو کی طرف نہیں کیا کہا یہ منہج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے کو خط لکھا پشرا کو لکھا یہ خطوط کے سلسلے شروع ہوئے اب عیسائیوں نے کہا یہ خطرہ ہے ہمیں حملہ کر دو ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا لوڑ دراز کا سفر کر کے تبوک پہ نکلے پیچھے رہنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے منافق بہانے بنا کے پیچھے رہے معذور کے علاوہ کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں تھی مکہ والوں کا کچھ ڈر بھی ہے کہ ہم نہ کر دے کوئی مسئلہ نہیں مدینہ خالی چھوڑ کے تو دور سے چلے گئے اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ ظالم ڈر کے مارے آئے ہی نہیں مارکا نہیں ہوا اللہ پسانے پھر مکے والوں کی طرف سے بد بطاہتی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع نہیں مت جانا اور ایک بہت بڑے لسکڑے جرار کو تیار کیا اور مکہ پر چڑھائی کر دی مکہ والے سمجھدار نکلے وہ کہتے ہیں جی لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں مکہ آپ کا آپ فاتحانہ انداز میں آ جائے ہم خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا چلو ٹھیک ہے تم خون خرابہ نہیں چاہتے تو چند ایک بندوں کے نام لے دیئے کہ ان کو نہیں معاف کرنا ان کے علاوہ باقی سب امن ہے اب اس بیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امن مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امن جو اپنے گھر کے اندر جا کے دروازہ بند کر لے اس کو امن جو ذکر تم نے ہم سے کیے تھے وہ سارے مار نتیجہ کیا نکلا پورا مقام مسلمان ہو گیا یہ ہے ایک مختصر سی داستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے کیا کیا, کیا ہے توحیدے عبادت کی دعوت ہے نماز کی دعوت اور آج آج کا کہتے ہیں پہلے ہمیں خلافت ملے اسلامی نظام قائم ہو تو پھر باقی سارے کام کریں گے جبکہ اللہ رس العالمی نے جو سلیقہ سمجھایا وہ یہ نہیں ہے بلکہ کیا کہا ہے اگر یہ لوگ مومن بن جائیں متقی اور بن جائیں ہمارا وعدہ ہے یس تخلی فن ہم ان کو زمین میں خلافت دے دیں گے مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد خلافت قائم کرنا نہیں ایمان کو قائم کرنا ہے توحید کو قائم کرنا ہے سب کو قائم کرنا ہے جب یہ کام ہوگا تو یہ تکلیف نہ اللہ کا عہدہ ہے کہ اللہ زمین میں لوگوں کو خلافت دے گا آج کان اس کرتے ہیں میں تو کہا کرتا ہوں یہ ان کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی ایک غیر شادی شدہ آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے ڈاکٹر صاحب مجھے دوائی دیں میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو بیچارہ اس کو کیا دوائی دے گا اس کو عقل کی ہی کوئی دوائی دے گا کہ شادی کرو گے تو اولاد خود بخود مل جائے گا اور یہ خلافت خلافت کا نعرہ لگانے والے رب کی دھرتی رب کا نظام نعرہ بڑا اچھا سلوگن شاندار ہے اس میں کوئی شک نہیں الفاظ بڑے پیارے ہیں کہ رب کی دھرتی پہ رب کا نظام چاہیے لیکن رب کی دھرتی پہ رب کا نظام آتا کیسے ہے تو شادی کرو گے تو اللہ سے اولاد مانگو گے اللہ اولاد دے گا قائم کرو گے تقواہ کائم کرو گے تو عبادت پہ لوگوں کو جمع کرو گے جب تم یہ کام کر لو گے تو خلافت تمہیں اللہ دے گا یہ خلافت پہلے اور باقی کام بعد میں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے بیشت. اور پھر سکتا ہے کوئی اس منہٹ پر تیراج کرے کہ یہ تو اس وقت ابھی اسلام چونکہ آہستہ آہستہ سا آ رہا تھا اس لیے ایسا ہوا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ سیدھنے جبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھیجا یمن مختلف جگہ پر صحیح بخاری کے اندر کئی مقامات پر یہ حدیث آتی ہے صحیح بخاری کے علاوہ مسلم کے اندر بھی ہے ابو دابو جامع سنن نسائی وغیرہ کے اندر بھی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ صحیح پر مختصر آپ فاتے ہیں کہ تو جا رہا ہے ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب ہے جمن میں اہل کتاب لوگ ہیں وہاں پر تمہیں دعوت کا کام کرنا ہے غمبا اسلام کی تحریک جپا کرنی ہے کیسے کرنا ہے فل تک اند روح پی سب سے پہلے تو انہیں جس چیز کی ان کو دعوت دینی ہے وہ کیا ہے شہادت اللہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے اس بات کی وہ گواہی دیں اس بات کی گواہی دیں کہ محسوس اللہ, اللہ کے رسول ہے سب سے پہلے یہ کہا ایک روایت میں ہیں ما اللہ سب سے پہلے سنے جس چیز کی ان کو داغت دینی ہے وہ کیا ہے اللہ کی عبادت <سلام> یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے لا بحبودہ بی حق اللہ, اللہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق حق نہیں یہی سید کتب جیسے بیچارے اور لکھ کے مارے وہ کہتے ہیں لا اللہ کا مانا لا ہاک ما اللہ سب سے پہلے تو ہمیت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں فصل الدر ہوتی نہیں شہادت اللہ والا مات ملے ہی عبادت ہوا اللہ>, اللہ کی عبادت کی دعوت اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت توحید عبادت تاکہ علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، روح کا بھی داد لکھا جب تک یہ بات نہیں مان لیتے اور کچھ بھی ان کو دعوت ہی جب وہ لوگ اس بات پہ آماتا ہو جائیں پھر أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ فِي يومٍ <وَرَيْلًا> پھر ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں چلے تو بھی دے کی عبادت اس کے بعد نماز فضا فائن کا زیادہ اگر وہ تیری یہ بات مان لے پھر اگلی بتانی جب تک وہ نمازوں کو قائم کرنے کی پابندی نہیں کرتے نمازوں کو قائم کرنے کا عہد نہیں کر لیتے اس وقت تک اگلی بات کوئی نہیں فن ہم آتا کا کا، اگر اس بارے میں بھی وہ تیری اطاعت کر لیں فلم پھر ان کو بتانا ہے ان اللہ پتا تو من فتح الم کہ اللہ ابو العالمین نے ان کے مالوں میں ان پر صدقہ یعنی زکات فرض کی ہے جو ان کے اگنیا سے لے کر دے دی جائے گی یعنی جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اس وقت نماز بھی آ چکی تھی زکات بھی فرض ہو چکی تھی اسلام کے کےوانی بہت زیادہ نازر ہو چکے تھے آپ نے یہ نہیں کہا کہ جاتے ہی ان کو سب سے پہلے یہ سنانا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو گانے کو سمسار کر دو شادی شدہ اس کو کوڑے لگا دو قتل کے بدلے کی سانس میں قتل کر دو ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹو ناک کے بدلے ناک نہ کاٹو نہیں فلتکن اللہ ما ملے ہی عبادت اللہ ما اللہ ملے ہی واحد اللہ اللہ کو واحد لا شریف مانے اس کے بعد نماز اس کے بعد زکات یہ کیا ہے ترکیب ہے دعوت کی اور اس دعوت کے نتیجے میں اسلام غالب ہوتا ہے رہا جہاد تو اسلام لڑے لڑانے والا مارنے مرانے والا دین نہیں ہے یہ کنسپٹ کلیئر کر لیں بالکل صاف اسلام جہاد کی اجازت دیتا ہے کب جب لوگ دعوت کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کریں اور کسی صورت میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے جب لوگ دعوت کا راستہ روکیں مسلمانوں پر ظلم کر کے مسلمانوں کے علاقوں پر ثابت ہو کر مسلمانوں کو اسلامی نظام قائم کرنے سے روک کر کسی بھی صورت میں وہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم اگر روکیں گے اسلام کی دعوت کو نقصان دیں گے تو ان کے خلاف لڑنا ہے وغیرہ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں سورہ ممتحہ کے اندر لا کم اللہ قاتل الدین ولم خریجو کم مندیاری کم انتبر وہ کافر <تصفيق> جو کافر ہیں اسلام سے نافذ نہ نا آشنا اسلام کا کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا لیکن وہ تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں لڑتے نہیں ہیں تم دین پر عمل کرتے ہو دین کی دعوت دیتے ہو تمہاری راہ میں روڑے نہیں اٹکاتے تمہیں منع نہیں کرتے تمہارے ساتھ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں والا میری کوئی یو کم اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے پر مجبور نہیں کرتے ایسے کافروں کے ساتھ بھی تم نیکی کرو احسان کرو انصاف کرو اصل تم کو منع نہیں کرتا ہاں ایسے کافروں سے نیکی کرنے سے اللہ منع کرتا ہے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں لڑائی میں پہل کرتے ہیں تمہیں ہجرتوں پر مجبور کرتے ہیں اسلام کے راستے کو روکتے ہیں اور آج لوگوں نے دوستی اور دشمنی کا معیار تو ہیرے ہاتھ کو کسی نے بنا لیا کسی نے دوستی اور دشمنی کا معیار سیاست کو بنا لیا کسی نے دوئی اور دشمنی کا معیار ایک خاص سوچ اور فکر کے تحت دعوت کو بنا لیا کسی نے دوستی اور دشمنی کا معیار وہ کے مصرقصل کو بنا لیا جبکہ اللہ اقبال العالمین نے جو اللہ وبرا کا اصول دیا ہے وہ کیا ہے سورہ توبہ ہے اللہ تعالیٰ سرماتے ہیں فعین صابو اقاب الفلاقا و آتاب الزکاتہ اقوام الدین اگر یہ لوگ کفر و شرک سے تائب ہو جائیں نماز قائم کریں زکات کریں کتنے کام ہیں صرف تین اللہ تعالی کی عبادت پر جمع ہو جائیں شرک سے توحبہ کر لیں نماز قائم کریں زکوت ادا کریں جو یہ تین کام کر لیں گے فا اخوان کلف الدین پھر وہ تمہارے ہی بھائی بن جائیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فا انتابو و اقاف بیلا ہوں کفر شرت سے توبہ کر لیں بت آدھی کر کے جو لڑائی شروع کی ہے اس سے بعد آ جائیں نماز قائم کریں زکات ادا کریں فخل سے پھر ان کے خلاف تم نے لڑنا نہیں نماز قائم کریں زکات ادا کریں کفر سے بعد آ جائیں دینی بھائی بن جائیں گے ان کے خلاف لڑا نہیں جائے گا یعنی نماز پڑھنے والے کے خلاف زکات دینے والے کے خلاف اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے کے خلاف جہاد کرنا جائز نہیں جس بندے میں یہ تین وصف جمع ہو جائے توحید نماز زکات اس کے خلاف لڑنا جائز نہیں ہوتا اور آج اگر لوگ جہاد کو دہشت گردی کے ہیں تو اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہے کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف زکات دینے والوں کے خلاف توحید توحید کے حامل لوگوں کے خلاف جنگ بھی پا دی ہے حالانکہ بھی ہوں بے نبازی ہو مشرق ہو پھر بھی اس کے باوجود بھی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر کافر سے آپ لڑیں بلکہ ایسے کافروں سے نیکی اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے جو کافر تمہیں تان نہیں کرتے و انتبڑی ممتینہ ہے اللہ کا قرآن ہے کوئی حکومت کافر ہے, ملک کافروں کا ہے جب تک وہ تمہیں تنگ نہیں کرتے تمہارے خلاف لڑنے میں وہ پہل نہیں تمہارے خلاف ہتھیار اٹھانے میں انہوں نے پہل نہیں کی تمہیں ملک بدر نہیں کیا ان کے ساتھ نیکی کرو اللہ نے منع نہیں کیا اور دیکھیں سیخ اسلام ابن سیمیا رحمہ اللہ کا دور مسلم ابن عبد الوہا رحم اللہ کا دور انہوں نے یہی انداز اختیار کیا ابن عبد الوہاق نے درعیہ میں اجینا میں صرف توہین عبادت کی دعوت دی ظلم و ستم بڑے ہوئے برداشت کیے آہستہ آہستہ لوگ شہر کی دعوت کو قبول کرنے لگے آمادہ ہوئے حکمرانوں کو خطوط لکھے ان سے باقاعدہ روابط کیے ان کو داغت دی حکمرانوں کو دین سمجھایا بلا کے حکمران ساتھ مل گئے اور اسلام کا وہ دور دوبارہ انہوں نے زندہ کر دیا جو کبھی صحابہ کرام کے دور میں شرک کے سارے اڈے ختم ہو گئے بت پرستی کے سارے اڈے ختم لوگوں نے بتوں کی پرستی شروع کر لی تھی سارا کچھ عرب سے صاف ہو گیا اب آپ کو پورا عرب دیکھیں گے تو کہیں کوئی شرک کا اڈا نہیں ملے گا یہ مجدد مجد السلامی آشا الاسلام محمد ابن عبد الوہب رحمہ اللہ کی مساح کا نتیجہ ہے ایک اکیلے آدمی نے پورے عالم عرب میں انقلاب دکھا دیا اور یہاں پاکستان میں کتنے لوگ ہیں لیکن شرے پہ چڑھ رہا ہے نافرمانی بغاوت رب کی ویسے ہو رہی ہے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے نقوی منحج کو نبوی طریقہ کار کو چھوڑا ہے غلبہ اسلام کا جب تک منحج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہوگا اس وقت تک اسلام عالم نہیں ہوگا حکومتوں سے ٹکرانا حکومتوں سے ٹکر لینا یہ عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے مکہ میں رہتے ہوئے ظلم و ستم سہے ہیں بدلہ بھی نہیں لیا کیوں کہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ نہ آسان کام نہیں اور جہاد ہاں اللہ تعالی کی بہت بڑی عبادت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جنونی بدام نہیں ہے یہ بڑا صبر تحمل حوصلے کا کام ہے حکمت عملی سے ہوتا ہے دلیری دلیری اور بیوقوفی اس میں بہت لطیف کا فرق ہے انسان بےوقوفی کو پوری دلیری سمجھتا ہے لیکن وہ دلیری نہیں ہوتی بےوقوفی ہوتی ہے دیکھ ریکھ تاریخ اٹھا کے اب وہ مسلم خوراسانی نے چھ لاکھ سے زائد مسلمان مروا دیے حکومت کے خلاف بغاوت کر کے لیکن اس کو ملا کیا کچھ بھی نہیں ریف شک نہیں کرتے اس کے اخلاق پر چلو یہ تو بات کے معاملے ہیں اس سے بھی آگے چلے جائیں صحابہ کرام رضوال اللہ علیہ مجمعین کا دور آپ کو یاد ہے جنگ جنگل جنگ سے فی ہوئی وہ کیا تھا حکومت کے خلاف لڑائی تھی لیکن مسلمان کبھی بھی وہ صحابہ کرام کے پر شک نہیں کرتے ان کے جذبے ان کے خلاف پر کسی کو کوئی شک نہیں ہے لیکن مشاجرات صحافا کا وہ دور مسلمان خائض کرتے ہیں کاٹ یہ نہ ہوا ہوتا یہ ہماری تاریخ کا پیاباب ہے ابد اللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مدینہ نگاہ نے بغاوت کی حکم خاطم وقت کے خلاف کیا ہوا حرم کی حرمت پامال ہوئی اور کچھ نہیں ہوا دار لوگوں نے ان کو منع کیا صحابہ کرام ہی منع کرنے پیچھے کہ یہ کام نہ کرو کیونکہ جہاد یہ صبر تمل اور حکمت لی کا نام ہے دلیری اور بیوہ قوفی میں بڑا لطیف سا فرق ہے اسی طرح بزدلی بزدلی اور حکمت میں بھی بہت باریک فرق ہے بہت سارے لوگ حکمت عملی کو بزدلی سمجھ لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ بزدلی کو حکمت عملی سمجھ بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان بھی بہت باریک فرق ہے موٹے کو وہ فرق سمجھ نہیں آتا تو خیر حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ منہج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم جائے گا اسلام غالب ہو جائے گا وغیرہ اسلام کے غلبے کا کوئی چانس نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے ہم بنا